آئے اور جب مترد ہو جائے فیل درمیان ہونے اس کے مباح اور حرام اور درمیان ہونے اس کے مست اور محرم تو بس غلبہ بس سے تحریم کے ہے کس کے لیے ہے غلبہ تحریم کے لیے کتنی جواب آ گئے کتنی جواب آ گئے اب آخر میں سوال ہوتا ہے کہ میاں تم تو کہتے ہو کہ کہیں کا سفر جید نہیں ہے اللہ تو شد ہو تو پھر ہم پڑھنے کے لیے جو جہاں آئے بیٹھے یہ سفر بھی حرام ہے اور سن رہے ہو انسان ساتھیوں کو ملنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے تجارت کا سفر کرتا ہے وہ بھی حرام ہے والدین کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی حرام ہے کہ کوئی سفر جائد نہیں نماز سوائے تین مسجدوں کے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ وہ اسفار جو ہیں ان کے جواب پر تو دلائل موجود ہے و حدیث کے اندر دلائل کیا ہے سنو بات ہے، یہ حدیث مطلق ہے لیکن مطلق کا یہ معنی ہے، تھوڑا کہ تجارت اور زیارت کا سفر بھی حرام ہے وہ تو جید شریعت کے اندر ان کی اور دلائل کیا ہیں دلائل کیا ہیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر سن رہے ہو یوں کہو کہ یہ جو ہے حدیث عام ہے لیکن یہاں حدیث سے مراد کہ مواد متبرکا کا سفر نہ کرو ماں سوائے تین مساجد کے سن رہے ہو تین مساجد کے علاوہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور کہیں جانے کی اجازت ہے باقی رات تجارت ہے زراعت ہے دوست احباب کو ملنا ہے کوئی اور کام ہے شہرسیات ہے وہ اسفار تو اور احادیث اور آیات کے ذریعے اجازت ہے ان کی سمجھ الجواب ان سفروں کے استحباب یا عبادت پر ادلہ شرعیہ اپنی جگہ پر قائم ہو چکی ہیں اس لیے وہ اس نہیں سے مستثنا ہیں بالفاظ با دیگر حدیث پاک میں ہسر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے کہ اس سے مراد مواز متبرکہ ہیں ہے متبرکہ میں سے کسی جگہ کا سفر جیز نہیں ما سوائے تین مساجد کے بات سمجھ رہی ہے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے توجہ کی ضرورت ہے شرک تین قسم ہے کتنی قسم ہے شرک اعتقادی شرک فیلی و عملی اور شرک مرکب پہلا قسم شرک جو عقیدہ شرک کا ہو نمبر دوم شرک فیلی و عملی جو عمل اور فیل شرک کا ہو نمبر تین شرک مرکب سمجھے شرک اعتقادی کون سا ہے عقیدہ شرک کیا ہوئے وہ شرک فیل علم شرک فتر وہ گزرایا ہے اور شرک جو مرکب ہے اپنا عقیدے اور عمل سے سمجھا جس کے اندر عقیدہ بھی شرکیا ہوگے عمل بھی شرکیا ہوئے وہ ہے شرک سے عبادت ول جو تم نے اب پڑھ لیا کہ پہلے دل میں عقیدہ آتا ہے شرکیا پھر عمل شرک والا ہوتا ہے سن رہے ہو اب شرک اپنا اعتقادی بھی آ چکا ہے اور شرک مرکب بھی آ چکا ہے اب شرک عملی اور فیلی کا بیان ہو رہا ہے یہاں ذرا خیال فرماؤ حضرت شرک فیلی کے نیچے چار عنوان ہیں کوئی توجہ ہے نہیں ہے شرک فیلی کے نیچے کتنے عنوان ہیں چار قرآن پاپ کے اندر یہ بحث آئے گی سورج میدا اور خاص طور پر سورہ انعام بھری پڑی ہے اس مسئلے سے میں وہاں بھی عرض کروں گا لیکن اجمالا سمجھا باقاعہ میں عرض کروں گا لیکن اجمالا تفصیل نہیں کر سکوں گا میں اس لیے آج تفصیل سن لو شرک فیلی کے نیچے چار عنوان ہیں کتنی تہری مات اللہ تحریمات غیر اللہ نزور اللہ نظور اللہ کتنی ہو گئے چار تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نزور اللہ نزور لے غیر اللہ نزور اللہ کا دوسرا نام ہے نیازات اللہ کیا نام ہے نیازات اللہ نیازات غیر اللہ بارہ چونکہ عربی لا اس لیے میں نظور بول رہا ہوں تاریمات اللہ تاریمات غیر, جی غیر اللہ. اللہ نزور اللہ نظور لے غیر اللہ بات سمجھ رہی ہے جی ان میں سے دو عنوان توحید ہیں دو عنوان شرک ہیں دو عنوان توحید اور دو عنوان شرک ہیں تحریمات اللہ اور نظور اللہ یہ توحید ہے یہ چاہیں اور تحریمات غیر اللہ اور نظور غیر اللہ یہ چاہیں شرک ہیں لیکن ان دو عنوانوں کو بھی شرکیہ عنوانوں کے تحت داخل کر دیا گیا تاکہ وہ شرکیہ عنوان سمجھ آ جائیں کیونکہ زد متبین نہ شبد اللہ بد بب ضد تتبین اشیا تو زد کو زد کے ساتھ جمع کر دیا گیا تاکہ زد کو سمجھیں گے تو زد سمجھ آئے گی بات سمجھ یہ سن اب نیچے لکھا ہے تشریح ہے تحری مات اللہ جی کیا لکا ہے جی میرے طرف دیکھو اب توجہ کرو اللہ تبارک و تعالی بعض حلال چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بعض حلال چیزوں کو از میں نہ اور ام کے نہ مخصوص بولا ہے آز میں مخصوصہ اور ام کے نہ مخصوصہ مانا مخصوص زمانہ اور ام مخصوصہ نہ مخصوص مکان اور جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بعض حلال چیزوں کو آز مخصوصہ اور ام مخصوصہ کے اندر کیا کر دی وے حرام کیا کر دیوے حرام کر اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے تحری اللہ کیا کہا جاتا ہے تحری اللہ کہا جاتا ہے اللہ تبارہ کو بتا بعض حلال چیزوں کو اب ام کے نہ اور اد میں نہ مخصوصہ کے لیے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے حرام کر دیتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے تاری اللہ بات سمجھ یہ سی اچھا سر میں اس کی مثال دیتا ہوں مثلا جس زمانے کے اندر تم نے احرام باندھ لیا تو جس زمانے تک احرام رہے گا شکار کرنا حرام ہے خوشبو لگانا سلا ہوا کپڑا پہننا یہ چاہے سلا ہوا کپڑا پہننا ویسے جائز ہے حالات احرام میں ناجائز ہے بند جوتا پہننا ویسے جائز ہے حالت احرام میں شکار کرنا ویسے جائز ہے حالت احرام میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے پیچھے حلال ہیں احرام کے زمان کے اندر اللہ نے ان چیزوں کو کر دیا ہے حرام یہ ہیں تحریمات اللہ کیا ہے اسی طرح جب تم حرم شریف جاؤ گے اللہ تمہیں مجھے سب کو لے جائے حج مبو رشیف میں تو وہاں حرم کا شکار کاٹنا چاہے شکار کرنا چاہے حرام حرم کا درخت کاٹنا چاہے حرام حرم کا گھاس کاٹنا چاہے حرام حالانکہ کے گھاس کاٹنا جنگل کا جائز درخت کاٹنا جنگل کا جائز شکار کرنا جنگل کا جائز لیکن وہوں کے جنگل کا نہ شکار ہو سکتا ہے نہ درخت کاٹا جا سکتا ہے نہ گھاس کاٹا جا سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حلال تھیں اللہ نے وہاں پر جا کر کیا کر دی ہیں ان کو کہا جاتا ہے تحریمات اللہ کیا کہا جاتا ہے تحریمات اللہ اب اس کی حکمت کیا ہے بھائی اللہ نے کیوں کیا کہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا کیوں کیا اللہ نے اس کی دو حکمتیں اللہ قرآن میں بیان فرمائے گا کتنی ایک ہاکمانا اور ایک حکیمانہ ایک ہاکمانہ اور ایک کے مانا فرمائیں گے ان اللہ یا حکم معرید ان اللہ اللہ جو چاہے فیصلہ کرے کون ہو پوچھنے والے تم وہ سن رہے ہو ان اللہ ان اللہ یا حکم معجورید اللہ جو چاہے فیصلہ کرے تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ میں نے کیوں حرام کیا ہے میری مرضی میں حرام کروں حلال کروں سن رہے ہو اور حکیمانہ علت اللہ فرمائے گا میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ کون تم میں سے مجھے عالم الغیب مختار کو الحاضر ناظر حاجت روا سمجھ کر میرے کہے پر عمل کرتا ہے تحریم کو برقرار رکھتا ہے اور کون ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے اور اس کو حرام نہیں سمجھتا میں امتحان لینا چاہتا ہوں تمہارا کہ کون مجھے عالم الغیر سمجھ کر مشکل کچھ سمجھ کر میری اس تحریم کو قائم رکھتا ہے اور اس سے بچتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا بات سمجھیں گے کتنی حکمتیں آ گئیں دو میری طرف دیکھو اب ہے تحری اللہ کا حکم پہلے تحریمات اللہ کی میں نے تعریف بتائی ہے پھر اس کے بعد حکمت بتائی ہے اب اس کا حکم بتا رہا ہوں حکم کیا ہے اللہ فرمائیں کہ لوگ میری تعریمات کو حرام سمجھو میری تعلیمات کو حرام اور, سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو حرام سمجھو اور معاملہ بھی غور کرو مولوی غور کرو تعریمات اللہ کا حکم کیا ہے اللہ فرمائیں کہ میری تعریمات کو حرام سمجھو اور اس کے ساتھ معاملہ بھی مثلاً حالت احرام میں خوشبو لگانا یہ تحریمات اللہ ہے کیا ہے تو خوشبو لگانے کو حرام سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو کہ خوشبو کے قریب ہی نہ جاؤ جس طرح حرام کے قریب نہیں جاتا بندہ تم خوشبو کے قریب نہ جاؤ حرام سمجھو اور معاملہ بھی حرام والا کرو حرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے تو تم شکار کرنے کو حرام سمجھو شکار کرنے کو حرام اور معاملہ بھی حرام کہ جس طرح حرام چیز کے بندہ قریب نہیں جاتا اس کے بھی قریب نہ جاؤ بات سمجھئی ہے تحریمات اللہ کا حکم کیا ہے اللہ فرمائیں گے کہ ان کو حرام سمجھو اور ان کے ساتھ معاملہ بھی حرام والا کرو اب پڑھو قرآن کا کہاں لکھا ہے حکم تحریمات اللہ حکم تعلیمات اللہ یہ کہ ان تعلیمات کو اعتقاد عمل بجا لایا جائے یعنی ان چیزوں کو عقیدت بھی حرام سمجھا جائے اور معاملہ بھی حرام والا کیا جائے یعنی انہیں استعمال نہ کیا جائے وہ سن رہے ہو اب ماخذ آ رہا ہے اللہ ما جتلا لیکم غیر محل فی حرم ان اللہ ما يريد مگر وہ جانور جو تمہارے اوپر پڑھے جائیں گے دراہ حالے کے نہ ہو وہ تم حلال سمجھنے والے شکار کو در حالے لے کے تم محرم ہو غیر محلف فائدے وانتم تم جب تک تم محرم ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو یا کما جو بے شک اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو اس کے ارادے کرتا ہے سبحان اللہ ماخذ نمبر دو یادینا منو لو کم اللہ ہو بے شمف تنا لو کما حکم ابھی پڑھا ان اللہ یا کم یہ حاق علت ہے کیا ہے اب پڑھو اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا لائی ابلو بن کم اللہ بے البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ پاک ساتھ کوشش شکار کے تنا ایدیکم اے دی مر پہنچیں گے انہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نرد ان شکار تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ جائیں گے نرد بھی اللہ تمہیں لے جائے آج کل جا کر تماشا دیکھو بندہ بیٹھا ہے کبوتر بھی ساتھ پھر رہے ہیں سمجھا سی دانہ کھا رہے ہیں کسی کو طاقت نہیں ہے کچھ کہنے کی نہ پکڑنے کی سمجھا نہیں بلی پکڑے تو اس کی مرضی ہم نہیں پکڑ سکتے سمجھا سر تنا ایدیکم اے ہو پہنچیں گے تمہیں ان کے اس کو تمہارے ہاتھ اور ندے توں لے جلم اللہ من میں بالغیب تاکہ جان لے اللہ تبارک و کھوتالا کے کون بندہ ہے جو ڈرتا ہے اس اللہ پاک سے بن دیکھے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کون مجھے عالم الغیب سمجھ کر مختار کل حاضر نازر حاجت روا سمجھ کر میرے کہے پر عمل کرتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے فرمان پر عمل کرتا ہے ماخذ نمبر تین یا الذین لا تقتلوا و انتم حرم ہمارے پاس تقریباً چالیس سے زیادہ تفسیریں ہیں الحمدللہ ساری والد صاحب رحم اللہ نے خرید کی تھیں اور انہوں نے جمع فرمائی تھی ان کا کارنامہ ہے ہمارا کوئی نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ مسئلہ تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نزور اللہ نظور یہ مسئلہ خدا ہی جانتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر پہلا بندہ مولوی حسین علی علیہ الرحمت وال ہے جس نے یہ جی سمجھا ہے کسی نے اس انداز میں یہ جی مسئلہ بیان ہی نہیں کیا کسی مفسر نے وہ سن رہے ہو <تصفح> اول دیوبند میں سے کسی بڑے بڑے اجلّہ علماء کرام گزرے ہیں سمجھا لیکن کسی نے یہ جی مسئلہ اس انداز میں بیان <تصفح> نہ سمجھا ہے نہ لکھا ہے نہ بیان کیا ہے بلکہ بہت سارے علماء ابھی آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کہ نظور لغیر اللہ بھی حرام ہے نظور لیر تہری مات اللہ بھی حرام ہے لغیر اللہ بھی حرام ہے تحری اللہ بھی چاہے یہ گڈ مڈ ہو جاتا ہے امتیاز ہی نہیں کر سکتے سمجھا یہ مسئلہ اس انداز میں اگر سمجھا ہے تو مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھا ہے اور اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے باقارہ میں آیت آتی ہے قلوم مم مما فی الدے حلال یہ سمجھا حلال طیب کھاؤ بقیہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو چو چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میاں گائے بکری اونٹ ان جانوروں کو میں نے حلال کر دیا ہے تم اپنے بزرگوں کے نام پر حرام کر کے جو نہیں کھاتے یہ تم شرک کرتے ہو جلدی کرو ان کو کھاؤ سمجھا یہ مسئلہ مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ نے سمجھا ہے اور بیان کیا ہے سمجھا صحیح بکیا مفسرین اس کو عام آیت بنا دیتے ہیں کہ عمومی حلال کے کھانے کا حکم ہے حالانکہ سیاہ کو سباق قرآن کا دیکھو تو صاحب بتا رہا ہے کہ مولانا نے جو مسئلہ سمجھائے بات آئے وہ بھی سن ماخذ نمبر تین لگینا منولا کوم یہ مسئلہ جتنی اہم ہے اتنی پیچیدہ ہے اور اتنی عام اولا کی آنکھوں سے اوجھل ہے آخر تک اب مسئلہ چلے گا یہی جی نظور اللہ نظور اللہ تاریمات اللہ تاریمات غیر اللہ آخر تک مسئلہ اللہ، آخر تک اب یہی مسئلہ ہے بس آئے وہ جنہوں نے ایمان لایا لائے تاکل تو سید اب ان تم قتل کرو تم سعید کو ہے کہ تم محرم ہو وہ تم کیا ہو وہ محرم ہو وہ آگے تشریح ہے میری طرف دیکھو اب. دوسرا عنوان آ گیا سنو بات اللہ تبارہ کا وطالعہ کے علاوہ کسی نوری ناری خاکی کو عالم الغیب مختار کل متصرف سمجھ کر یعنی علم ما فوق الاسباب اور قدرت اس کے لیے مان کر سن رہے ہو اس کی رضا جوئی اور اس کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا اللہ کی بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر ہر کہہ رہا ہوں اللہ پاک کے علاوہ کسی نبی ولی جن فرشتہ نوری ناری خاکی کسی مخلوق کو عالم الغیب مختار کل حاجت روا حاضر ناظر سمجھ کر نفے نقصان کا مالک سمجھ کر برکات دینے والا یا دلوانے والا سمجھ کر اس کی رضا جوئی اس کے تقرب اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال کو کیا کرنا اپنے اوپر حرام کر دینا اس کا نام ہے تحریمات غیر اللہ اس کا نام کیا ہے تحریمات غیر اللہ اللہ تبارک بطالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو غیر اللہ کی خوش کے لیے شرکیہ کیجیے کے تحت اس کو خوش کرنے کے لیے حرام کر دینا اپنے اوپر اس کا نام کیا ہے تحریمات غیر اللہ کیا نام ہے پڑھو اب یہی عبارت پڑھو سمجھا تشریح ہے تحریمات غیر اللہ یہاں سے پڑھو تم کسی غیر اللہ تعالی کو عالم الغیب متصر الامور شفیقاری جان کر اس کی خوشنودی ورزا جوئی کے لیے بعض حلال چیزوں کو اعتقاداً و عملاً حرام سمجھنا کیا سمجھنا ہاں نظریہ کیا ہے نظریہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بزرگ عالم الغیب اور مختار کل ہے میں جب اس کے نام پر یہ چیزیں حرام کروں گا اس کو پتہ چل جائے گا وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا میری جان مال میں عزت میں کاروبار میں برکات پیدا کر دے گا اور اگر میں نے اور اگر میں نے اس کے لیے وہ چیزیں حرام کر کے پھر ان تحریمات کو توڑ دیا اور وہ چیزیں کھا لیں تو وہ بزرگ ناراض ہو جائے گا اور میری جان مال میں عزت میں اولاد میں نہس ڈال دے گا کیا ڈال دے گا اب پڑھو پڑھو اس خیال سے کہ اگر میں نے ان چیزوں کو دل میں حرام سمجھا اور معاملہ بھی حرام والا کیا تو بزرگ با باوجہ غیر دان ہونے کے میرے عقیدے اور عمل پر مطلع ہو کر میری جان مال اور اولاد میں برکتیں ڈال دے گا اور مصیبتیں ٹال دے گا اور میرے جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوں گے وہ باوجہ شفی غالب ہونے کے اللہ پاک سے ضرور کرا دے گا اور اگر میں نے ان تعلیمات کی عیدکہ دن جامل بجا آبورینہ کی تو وہ بزرگ میری جان مال اور اولاد میں سے برکتیں نکال دے گا اور مصیبتیں ٹال دے گا ڈال دے گا اور مصیبتیں ٹال دے گا سمجھ رہے ہو بزرگوں یہی مذہب تھا مکے کے مشرق ابو جہال اور ابو لہب کا وہ بھی اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا کرتا تھا وہ سن رہے ہو پھر ان کے قریب نہیں آتے تھے جانوروں کو حرام کر دیتے تو ان کا دودھ نہ پیتے ان پر سواری نہ کرتے ان کو زبے کر کے گوشت نہ کھاتے جس کھیت میں وہ جا پڑتے ان کو منع نہ کرتے وہ سن رہے ہو صرف اس لیے کہ بزرگ ہم سے ناراض نہ ہو جائے مذہب مشرقین مکہ اور بے نہیں یہی مذہب تھا مشرقی نے مکہ کا وہ بھی شرکیہ عقیدہ کے تعت اپنے معبودوں کے تقرب اور ان کی رضا جوہی کے لیے ان کی قبروں کے ارد گرد کچھ علاقہ بطور حرم مقرر کرتے تھے وہاں کا درخت نہ کاٹتے تھے نہ وہاں کا شکار پکڑتے تھے بزرگوں کے لیے جانور حرام کر کے چھوڑ دیتے تھے نہ ان کا دودھ پیتے نہ ان پر سواری کرتے نہ ان پر بوجھ لاتے بات سمجھے آج کل کا غالی بھی یہی کام کر رہا ہے آج کل کا غالی بھی بزرگوں کے لیے حرم مقرر کر رکھا ہے قبر کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے جوتا نہ پہنو جی یہاں یہ بزرگوں کے مزار کا احاطہ ہے اس ادب کرو اس کا وہ سن رہے ہو اور کیا نام ہے اپنا وہاں کا درخت نہیں کاٹتے درخت خود بخود گر جائے اور ان کو لکڑی کی ضرورت ہو تب بھی نہیں اٹھاتے کہتے ہیں بزرگ ناراض ہو جائے گا سمجھا سی موجودہ دور کے غالی اور تاریمات غیر اللہ آج کل کے غالی مشرقین قبر پرستوں کا بھی یہی حال ہے بزرگوں کی قبروں کے گرد گرد حرم مقرر کر رکھا ہے وہاں کا درخت نہیں کاٹتے بلکہ اگر درخت تو خود بخود گر جائے اور ان کو لکڑی کی ضرورت ہو تب بھی اس کے قریب نہیں جاتے <تصفح> تب بھی اس کے قریب بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کا دودھ نہیں پیتے ان پر سواری نہیں کرتے اگر وہ کسی کے کھیت میں جا پڑے تو اسے بھگاتے نہیں بلکہ اگر وہ کوئی نقصان بھی کریں تو الٹائی سے بائے سے برکت سمجھتے ہیں شکر ہے بزرگوں کا جانور میرے کھیت میں آ گیا ہاں سی اچھا سی میری طرف دیکھو حکم چاہے تعلیمات غیر اللہ کا حکم یہ اللہ فرمائے گا میرے علاوہ کسی بزرگ کے لیے کسی مخلوق کے لیے اس قسم کی تعریمیں کرنا اس مخلوق کو الہ بنانا اور اس کی عبادت کرنا ہے اس مخلوق کو الہ بنانا اور اس کی عبادت کرنا ہے سن رہے ہو اس مخلوق کو الہ بنانا اور اس کی بات سمجھ گئی ہے اور عبادت غیر اللہ چاہے شرک ہے لہذا یہ تحریمات غیر اللہ بھی چاہے شرک ہے پڑھو اب حکم تحریمات غیر اللہ کسی غیر اللہ کے لیے اس قسم کی تعلیمیں کرنا اسے الہ بنانا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے اور شرک سری ہے یہ حق صرف خالق دل شان ہو ہے جی اس لیے اللہ تبارہ کا تعالی نے حکم فرمایا کہ یہ تحریمات خود ساختہ باطل ہیں میری طرف دیکھو اللہ فرمائے گا لوگوں خبردار تحریمات غیر اللہ کو حلال سمجھو کیا سمجھو, سمجھو. اور معاملہ بھی حلال والا کرو حلال سمجھو اور معاملہ بھی یعنی جانور ہے تو ذبے کر کے کھاؤ کوئی شیرنی ہے تو کھاؤ دودھ ہے تو پیو کوئی اور چیز ہے تو اس کو استعمال کرو حلال سمجھو اور معاملہ بھی بات سمجھ ہے اب دیکھو پڑھو پڑھو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ یہ تعلیمات خود ساختہ باتیں ان کو توڑ دو اور اعتقاد عمل ان چیزوں کو حلال سمجھو لیکن جی سین میں رکھ لو کہ جو بندہ ان چیزوں کا مالک ہے جس نے ان کو حرام کیا ہے اس کو تو دو حکم ہیں کتنی حکم ہیں ایک یہ کہ تو ان چیز کو حلال سمجھ دوسرا یہ کہ جلدی کر اس کو کھا اس کو استعمال کر جانور ہے تو زیبے کر کے کھا کپڑا ہے تو پہن اور کوئی چیز ہے تو اس کو استعمال کر اور جو غیر مالک ہے مالک کے علاوہ اس کو ایک حکم ہے کہ اس کو حلال سمجھو باقی کھانے کی اس کو اجازت نہیں جب تک مالک اجازت نہ دے جب تک خیال کرنا چاہے لوگوں کی چیزیں ہر نہ کر جاؤ ایسے قبرستان میں داخل ہو جاؤ اور تلاش کرتے رہو چیزیں کہ کون سے جانور پھر رہے ہیں تعلیمات غیر علاقے تاکہ ہم انہیں کھائیں کھانے کی اجازت اور استعمال کی کس کو ہے مالک کو مالک کے ملک سے وہ خارج نہیں ہوتی وہ چیزیں ہاں اگر وہ اجازت دے دے کہ جو اس کو پکڑ لے تو پھر جو ہے وہ پھر جائز ہے لیکن وہ اجازت کیسے دے گا وہ تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ سمجھا نہ سن فائدہ لکھا جی ان چیزوں کے مالک کے حق میں تو یہ حکم ہے کہ ان تعلیمات کو اطقا دن حلال سمجھے اور معاملہ بھی حلال بڑا کرے یعنی ان کو استعمال کرے ورنہ وہ مشرق ہی رہے گا اور علاوہ مالک کے دوسروں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان چیزوں کو حلال سمجھیں لیکن مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے سن رہے ہو سن؟ اب پڑھو پرانے پاک یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدو ایو لوگ جنون ایمان لا یعا نہ حرام سمجھو پافیدہ ان کی کو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیئے ولا تعتدو اور نہ حد سے نہ نکلو زیتیا نہ کرو ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دو سرخ ہاتھ سے نکلنے والوں کو ماخذ نمبر دو یا یا حلالا یاسو ولا فل خطوات الشیطان اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں حلالا طیبا بن طیبا بن پاکیزہ اور نہ پیچھے لگو تم قدموں شیطان کے بے شک وہ بس تمہارے دشمن ہے صاف صاف بھائی لذیذ منو کلو من یہ بات ہے ما مارزک جنہوں نے مان لایا کھاؤ تم پہلے بھی آیا مما یہ گائے بھینس بکری اونٹ میں نے تمہارے لیے حلال تو یہ بنایا کون ہے ان کو حرام کرنے والا کھاؤ ان کو یہ حلال تیب تو یہ بھائی سن رہے ہو اب پھر آ گیا کلو من تو یہ رزقناکم کھاؤ تم پاپیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ہم نے تو ان کو حلال کر دیا کون ہے آرام کرنے والا بلکہ یہ حلال ہے ان کو کھاؤ بشکرو لائے اور اللہ کے شکریہ ادا کرو ان کو تم یا ہوتا بدون اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے ہو سمجھ رہے ہو جال اللہ ہو ولا توں ولا حام نہیں کیا اللہ و تعالی نے بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام کو مشروع ما جال کے ماں کی خبر مشروع آتاً مقدر ہے آخر میں اللہ نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا بلاکین کا بھرو یفتر ہوں لایا کلون لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باندھتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ کو اور اکثر ان کے لایا کلونا نہیں سمجھتے اکثر ان کے لا نا نہیں سمجھتے کوئی عقل نہیں رکھتے وہ سمجھ رہے ہو یہ بہی کس کو کہتی ہیں حضرت بہیرا وہ اونٹنی ہے جو پانچ بچے دے گے کتنی یک موسٹ نا یک دفعہ نا یک دفعہ کیسے دے گی یعنی یقہ بات دیگرے پہلے چار مادا ہوں آخری نر ہو پہلے چار مادا اور آخری چاہو بے تو اس کو وہ بزرگوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے سمجھا اس کے کان جو وہ لمبائی میں چیر دیتے علامت کے طور پر اس کو چھوڑ دیتے اب اس اونٹنی کا دودھ بھی نہ پیتے اس پر سواری بھی نہ کرتے بوجھ بھی نہ لاتے جس کے کھیت میں جا پڑتی تو اس کو منع بھی نہ کرتے تھے دیکھو لکھا ہے وہ اونٹنی جو پانچ بچے جنے آخری پانچواں نر ہو اس کو اس کا کان لمبائی میں چیر ڈالتے اور بزرگوں کے لیے حرام کر کے چھوڑ دیتے اور کسی طرح کا نفع سواری کرنا بار لادنا بال کاٹنا ذبے کرنا اٹھانا حرام اور باوجہ ناراضگی بزرگوں کے تباہی کا باعث سمجھتے تھے او سمجھ رہے ہو صاحبہ وہ اونٹنی جس اونٹنی کے پیٹ سے دس اونٹنیاں پیدا ہو گئی کتنی دس اونٹنیاں پیدا ہو جائیں تو وہ کہتے ہم نے اس سے نفع اٹھا لیا اس کو بھی بزرگوں کے لیے حرام کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے صاحبہ وہ اونٹنی جس کے پیٹ سے دس اونٹنیاں پیدا ہو چکی ہوں اسے بھی اپنے بزرگوں کے نام پر حرام کر کے چھوڑ دیتے تھے اور کسی طرح کا نفع نہ اٹھاتے تھے وہ سمجھ رہے ہو دن وسیلا کس کو کہتے ہیں وہ نوجوان اونٹنی جو, جو جوان ہوئے گا ہوئے پہلے بھی اس کو اونٹنی پیدا ہوئے دوبارہ پھر گا ہوئے پھر بھی اس کو اونٹنی پیدا ہوئے تو اس کو بھی وہ بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے وسیلا اس لیے کہتے تھے لے وسالت تو اس نے وصل کر دیا دو کو ملا دیا کہ پہلے بھی اونٹنی دے دی پھر بھی اونٹنی دے دی ہے سمجھا سر وسیلا وہ اونٹ نو عمر اونٹنی جو یقین بعد بھی کرے دو مادہ بچے جنے اور ان کے درمیان نر بچہ پیدا نہ ہوا ہو ایسی اونٹنیوں کو مشرقین اپنے مابوجوں کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتے تھے یا وہ بکری جسے سات بچے پیدا ہوں ساتویں بچے کے بعد اس بکری کا ناک اور سینگ کاٹ کر بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو سمجھ رہے حام وہ اونٹ ہوتا تھا جو دس اونٹنیوں کو گابم کرے دس اونٹنیوں کو جس کے نتخے سے دس بچے پیدا ہو جائیں اس کو بھی بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اس سے نفع حاصل کر لیا ہے بس وہ اونٹ جس کی پوسٹ سے دس بچے پیدا ہو چکے ہوں مشرقین اسے اپنے بزرگوں کے لیے حرام کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے تو سن رہے ہو اچھا اب آ تیسرا عنوان نزور اللہ گیا تیسرا عنوان نظور اللہ نظور اللہ کس کو کہتے ہیں جناب میری طرف دیکھو گے کوئی موہد مسلمان بیچارہ اللہ سب کو محفوظ رکھے کوئی بیچارہ موہد مسلمان کسی مصیبت میں پھنس گیا تو وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی منت مانتا کہتے ربا میری یہ مصیبت رفا کر دے میں تیرے نام کا بکرا دوں گا تیرے نام کی گائے دوں گا تیرے نام کا دودھ دوں گا تیرے نام کی مٹھائی دوں گا یا تیرے نام کا جانور منہ میں جا کر زنے کروں گا اور سمجھ رہے ہو تیرے نام کی نفل پڑھوں گا تیرے نام کا حج کروں گا عمرہ کروں گا سن رہے ہو ایک سورت دوسری سورت کوئی مومن موحد مسلمان بغیر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے یوں ہی اپنے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر منت ہے کہ یہ بکرا میں اس کے نام پر ذبے کروں گا یہ مرغہ میں اس کے نام پر ذبے کروں گا یا میں ہر ہفتے اللہ کے نام کا بکرا دیا کروں گا سن ہو ہر ہفتے دودھ کا ایک کلو میں اللہ کے نام پر تقسیم کیا کروں گا یہ کیا ہے اللہ اس کو کیا کہتے ہیں پھر ارض کر رہا ہوں کوئی مبحد مومن مسلمان بچارہ اس کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا مثلا یا خود بیمار ہو گیا یا اس کا بچہ غائب ہو گیا یا اور کوئی تکلیف اور مصیبت آ گئی اللہ سب کو محصود رکھے وہ بیچارہ مصیبت میں پھنس کر خدا کو کہتا ہے ربا رب میرا یہ کام کر دے تو تیرے نام پر یہ چیز دوں گا جب بغیر مصیبت میں گرفتار ہوئے یوں ہی اللہ کی خوش کے لیے مقرر کرتا ہے کہ میں دوں گا یہ بکرا یہ گائے یہ بھینس اللہ کے نام پر دوں گا یہ مٹھائی یہ کپڑا یہ دودھ اللہ کے نام پر ہے یا میں مینا میں جا کر اللہ کے نام کا بکرا دوں گا جہاں سے لے جائے یا وہاں خرید کرے یہ سارا چاہ نزور چاہے نزور اللہ چاہے اب پڑھو نچل کا تشریح ہے نظور اللہ لکھا ہوا ہے کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس کر دربار الہی میں درخواست پیش کرتا ہے یا اللہ تو میری یہ مصیبت رفع فرما دے میرا بیمار تندرست کر دے یا فلا گمشدہ آدمی یا چیز واپس مل جائے تو میں تیرے نام پر بکرا یا کوئی اور جانور یا کوئی اور چیز کپڑا دودھ مٹھائی وغیرہ دوں گا ایک صورت دوسری صورت یا بغیر مصیبت کے ویسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اس لیے کہ آئندہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہوں اپنے ذمہ کر لیتا ہے کہ فلاں چیز اللہ کی راہ میں دوں گا یا ہر ماہ یا ہر ہفتہ میں اللہ کے نام پر اتنی روپیہ خرچ کرتا رہوں گا یا فلاں چیز دیا کروں گا یہ نظر خواہ گھر پر دے یا خود منا جا کر وہاں پر جن بے کرے یا یوں نظر مان لے کہ میں بیت اللہ پر علاق چڑھاؤں گا سن رہے ہو اور لکیر لگی ہوئی ہاشیے پر عبارت ہے اس کو نظر نیاز منت منوتی کہتے ہیں نظر نیاز منت منوتی یہ سارے اس کے نام ہیں سن رہے ہو ماخذ کیا ہے جی بل کل جان من سکل رسم اللہ علامہ اللہ ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے نظور اللہ کا حکم یہاں نہیں لکھا گیا مجھ سے سن لو نظور اللہ کا کیا حکم ہے اللہ فرمائیں گے لوگوں میری منت میری منت کے مال کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال بھلا کرو کیا فرمائیں گے میری منت کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو اس کو ضرور پورا کرو جس نے میری منت کو ادا نہ کیا وہ گنہگار ہے جس نے میری منت ادا نہ کی وہ گنہگار ہوگا اس کو ضرور ادا کرو اور میری منت کا مال حلال تیئے ہے اس کو کھاؤ پیو مزے کرو سمجھ رہے ہو اب آ جاؤ پڑھو وَلَكُلْ جَعَلْنَا مَن لِجَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ مل مَا من مِنْ بَهِيمَةِ متل اور ہر امت کے لیے مقرر کیا نے قربانی کرنے کا طریقہ لے جدم اللہ تاکہ ذکر کریں وہ نام پاک اللہ تبارک بطالہ کالامہ رض کہیمت انعام اوپر ان جانوروں کے جو عطا فرمایا اللہ پاک نے ان کو یعنی چوپائے جانور یعنی چوپائے جانور باخذ نمبر دو ولیوف نزورحم اور چاہیے یہ پورا کریں وہ اپنی منتوں کو کس کو پورا کریں منتوں سے مراد وہ قربانی ہے جو حاجی منہ کے اندر کرتا ہے ولیوف و سے مراد چاہے وہ قربانی جو حاجی منہ میں کرتا ہے اور لیکن لفظ چونکہ عام ہے تو اس لیے یہاں والی منتوں کو بھی وہ چاہے شامل ہے سن رہے ہو سیاق و سباق جو ہے وہاں حج کا بیان ہے نا سی وجوف نزور احمے ولجوف نزور احم وفوب الحطیق <الْعَطِير> تو ولجوف ال نظور احم سے مراد وہ قربانی ہے جو مینا میں جا کر حاجی زب کرتا ہے سمجھا نا سی اور عموم کی وجہ سے یہاں کی قربانی کو بھی شامل ہے ماخذ نمبر تین رسم اللہ معلومات نالا مارا اور ذکر کریں وہ نام پاک بیچ دنوں, دنوں موجن کے اوبر ان کے جو عطا فرمایا ان کو چوپائے جانوروں سے اجام معلومات سے مراد دس گیارہ اور بارہ آئے وہ حاجی وہاں ہوتا ہے نا مینار کے اندر قربانی کی جاتی ہے أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرع من الحرس والأنعى من الصيباء فقالوا هذا لله بذعم ما ذعل صبح کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا شرک شیلی کے نیچے چار عنوان ہیں کتنے جی عنوان ہیں جا جا جا تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نظور اللہ جس کو نیازات اللہ کہتے ہیں نظور غیر اللہ نیازات غیر اللہ <تصفح> نظور اللہ ار لفظ ہے نیازاد اللہ جو ہے نیاز ہماری زبان کا لفظ ہے بہرحال تاہری مات اللہ یا تحریمات الہیہ اور تاہری غیر اللہ اور نیازاد اللہ اس کی صبح پہلی ہے تشریح اب آخری عنوان ہے نظور غیر اللہ نیازات غیر اللہ نیازات غیر اللہ اور غیر اللہ کیا چیز ہے کوئی انسان کسی مصبت میں مصیبت میں پھنس جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی کوئی چیز یا اس کی کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کو نوری ناری خاکی کو عالم الغیب مختار کل حاجت روا حاضر ناظر سمجھ کر اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں بزرگا میری یہ فلانی مراد پوری کر دے تیرے نام پر کالی گائے دوں گا میرا یہ گمشدہ بندہ واپس آ جائے تیرے نام کا کالا بکرا دوں گا میری یہ بیماری ٹھیک کر دے یا خدا سے ٹھیک کروا دے میں تیرے نام پر جو ہے وہ شیرنی دوں گا اتنا دودھ دوں گا یہ جی اتنا کپڑا دوں گا وغیرہ وغیرہ ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشرق کسی مصیبت میں نہیں پھنستا یوں ہی بس کسی بزرگ کے نام کا اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس بزرگ کے نام کا بکرا میں ہر مہینے دیا کروں گا یا ہر ہفتے دیا کروں گا یا اس بزرگ کے نام کا اب میں جو ہے یہ بکرا دے رہا ہوں نیت یہ ہوتی ہے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ چونکہ عالم الغیب ہے مختارک المتصلف ہے میری اس منت والے فیل سے وہ خوش ہو کر میرا یہ کام کر دے گا میری مصیبت رفع کر دے گا یا خدا سے کروا دے گا میرا یہ گمشدہ بندہ واپس کر دے گا یا کروا دے گا یا یہ میری بیماری تندرست کر دے گا یا کروا دے گا یا میری جان مال میں عزت میں برکتیں ڈال دے گا یا خدا سے ڈلوا دے گا یہ ہے نیازات غیر اللہ اس کا نام کیا ہے نذور غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ پھر عرض کر رہا ہوں ایک مرتبہ کہ کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے مشکل میں پھنس جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے کوئی اس کا بندہ گم ہو جاتا ہے یا جوں ہی بغیر کسی مصیبت کے کسی بزرگ کو کسی مخلوق کو عالم الغیب مختار کل حاجت روا متصرف یعنی علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب کا قیدا رکھ کر اس کو درخواست کرتا ہے اے فلاں بزرگا میرا یہ کام کر دے تیرے نام پر اتنی کپڑا دوں گا یہ جانور دوں گا تیرے نام پر مٹھائی تقسیم کروں گا یہ ہے نزور لغیر اللہ اور یہ ہے نیازات غیر اللہ اب یہ پڑھو اردو عبارت پڑھو نذور لغیر اللہ نمبر اول لکھا ہے نا چھوٹا چھوٹا گول دائرے میں کسی غیر اللہ کو عالم الغیب متصرف فل عمور اور شفیق کاری سمجھ کر اس کی منت مانی جائے کہ اے فلاں پیر یا ولی یا شہید میری فلاں مصیبت ٹال دے یا فلاں مراد پوری کر دے تو تیرے نام فلاں چیز جانور وغیرہ دوں گا نمبر دو یا بغیر کسی مصیبت اور تکلیف کے یوں ہی کسی غیر اللہ تعالی کے نام پر مقرر کر کے یا بلا تکر اور اپنے مال سے حصہ دیتا رہے تاکہ برکتیں بڑھتی رہیں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں بات سوی تھی مکے کے مشرق کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کی منتیں دیا کرتا تھا مصیبت میں پھنس جاتا تو منتیں دیا کرتا بعض اوقات بغیر مصیبت میں پھنسنے کے ان کے نام کا کھیت ان کے نام کے جانور ان کے نام کا غلہ وہ دیا کرتا تھا اس طرح لکھا ہے مذہب مشرقین اور بے آئے یہی مذہب تھا مشرقین مکہ کا کہ وہ بھی شرک یا قیدہ کے ماتعت اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے مصیبت میں بھی اور بلا مصیبت بھی اپنے ہر قسم کے مال سے ان کے نام کے حصے نکالا کرتے تھے بلکہ اپنے بیٹوں کو بطور منت اپنے معبودوں کے نام پر ذبے کرتے تھے سن رہے ہاں اپنے بیٹوں کو منت کے طور پر اپنے بزرگوں کے نام پر ذبے کیا کرتے تھے ذبے کیا کرتے تھے اور منت کمال آستانوں کی مرمت اور ان کے مجاوروں اور زمواروں پر صرف ہوتا تھا اب نمبر اول. اس کا حکم کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مِن مِن نصیبہ اور کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے کچھ اس سے جو اس نے پیدا فرمایا کھیت اور جانوروں سے حصہ اللہ تبارک ہے نا کپالو ہاضاللہ ہے بے زام وہ ہاضال شرک آئی نا بس کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ تبارہ کے و تعالی کا ہے کس کا ہے لیکن بے جام یہ ان کی گمان میں ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرا حصہ تو نکالتے ہیں کہتے ہیں ہاضال اللہ ہے یہ خدا کا حصہ ہے لیکن میں ان کا دیا ہوا قبول نہیں کرتا یہ صرف ان کا گمان ہے میں نہیں قبول کیا کرتا سمجھا سی کیونکہ مشرق کی کوئی عبادت قبول نہیں, نہیں ہے ہاضام یہ ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کا حصہ یہ ان کا گمان ہے وہ ہاضال شرکا انہا اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے ہمارا مقصود وہ ہاضال انہا میں ہے سمجھ رہے ہو آگے دیکھو فام سیلف نمبر ون قال المفسرون کان المشرقن فل جہلیت مفسرین کرام فرماتے تھے مشرقین جہلیت کے اندر جج اللہ کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے کھیتیوں اور اپنے پھلوں اور اپنے جانوروں سے سارے اموالم اور اپنے سارے اموال سے نصیباً حصہ ولی اسلام نصیباً اور اسنام کے لیے بھی حصہ نکالا کرتے تھے یہ روزانہ کہنا پڑتا ہے فما جلو من منظال گلی اللہ سرف علیفان بس جو کچھ کے مقرر کرتے تھے اس کو ان چیزوں سے اللہ کے لیے تو خرچ کرتے تھے اس کو مہمانوں اور مسکینوں پر اور وہ جو مقرر کرتے تھے اس کو اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے ان پر اور اس, اس کے خادمہ پر اسلام پر اور اسلام کے خادم پر خرچ کیا کرتے تھے خدمت گزاروں پر یہ خاضن کی عبارت ہے برل معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے بزرگوں کا بھی حصہ نکالا کرتے تھے اب فارم سلف نمبر دو ہے من جملہ ان کے یہ بات تھی کہ کھیتی اور چار پائیوں میں سے باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں حصہ لگا رکھتے تھے کچھ اناج اور کچھ جانوروں کے اللہ کے حصے کا اپنے گمام کے موجب قرار دیتے تھے اور کچھ اپنے بتوں کے نام جیسا کہ بعض دیہات اناج اٹھاتے وقت ڈھیریاں لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام یہ مدار کے نام کی یہ سالار کی یہ کلندر کی اس طرح جانوروں سے بھی کرتے ہیں تفصیل حکامی کا حوالہ ہے سمجھا نا صحیح قزا کزیر لِكَ منل مشرقین قتل اولاد اہم شورکا اور اس طرح مزین کر دیا واسطے <تصفيق> بہت مشرقین کے قتل کرنا ان کی اولاد کا ان کے شورکا شرکا سے مراد یہاں مجاور ہیں کون ہیں؟ یہ مجاور بےمان صبح کو اٹھتے جب تو کسی کو, کو کہتے حضرت صاحب نے تیرے بارہ میں یہ کہا ہے کسی کو کہتے حضرت صاحب نے تیرے بارہ میں یہ کہا ہے کسی کو کہتے حضرت صاحب نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنا گیارہواں بیٹا زبے کر دے میرے نام پر سمجھا یہ شور کا یہی مجاور ہے اللہ مظم اکثری اور اللہ ابو حجان فرماتیا او بے نہرے ہم لاتے او بے نہرے ہم یا بجا کرنے کے اپنے معبودوں کے لیے وقان الرجول جہری اور تھا جو ان حلف اٹھایا کرتا تھا جہلیت کے اندر لین بولے غلامن اگر البتہ اگر میرے لیے اتنی لڑکے پیدا کیے گئے لجن ہارن ناد ہم البتہ ذبے کر دے گا وہ ایک انکے کو جس طرح کی قسم کھائی تھی عبد المطلب نے عبد المطلب نے بھی قسم کھائی تھی نا کہ میرے گیارہ ہاں بیٹے ہو جائیں تو میں گیارہواں بیٹا ذبے کر دوں گا تو گیارہواں بیٹا تو نبی علیہ السلام کا والد تھا حضرت عبداللہ اور وہ چھوٹا چھوٹا تھا پیارا تھا اس کو چنانچہ عبد المطلب گیا مجاوروں کے پاس کہ حضرتوں سے پوچھ کر بتاؤ سمجھا کہ مہربانی کریں مجھے اجازت دے دیں اونٹ لے لیں اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیں وہ استقفام بلازلام کیا کرتے نا تیر پھینکا کرتے تھے اس نے کہا ایک اونٹ لے لیں اور میرے بیٹے کو چھوڑ دیں تو وہ تیر میں لا آیا پھر اس نے کہا دو اونٹ لے میں چھوڑ دوں تیر میں پھر بھی لا آیا کرتے کرتے دس اونٹوں پر جب بات پہنچی پھر نام آیا تو اس نے دس اونٹ زیبے کیے بزرگ کے نام پر اور اپنے بیٹے کو چھڑوایا سمجھے نا یہ اسی کا حوالہ ہے النہر الماد تفصیر کی کتاب ہے اور کشاف کا حوالہ ہے فارم سیلف نمبر دو من جملہ ان کے ایک یہ بات تھی کہ اپنے فرضی معبودوں سے اولاد کا سوال کیا کرتے تھے اور جب کوئی اولاد ہوتی تھی تو ان میں سے ایک بت خانہ کے پاس لے جا کر اس بت کے نام سے ذبر کر دیتے تھے جس طرح کہ ہنود بتوں پر جانوروں کی بھیڑ چڑھاتے ہیں سمجھ لو تفصیل کن موجودہ دور کے غالی قبر پرست اور نظور غیر اللہ حضرت آج کل کا غالی ہی مشرق جو ہے ہو بہ یہی جی کام کیا کرتا ہے سمجھ رہے ہو <تصفح> بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو بزرگ کو کہتا ہے بزرگ مجھے بیٹا دے دے یا دلوا دے تیرے نام پر یہ چیز دوں گا سمجھا سر <تصفح> سمجھا نا سر پھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ منت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اٹا گھٹا لے کر جاتے ہیں وہاں اور وغیرہ وغیرہ اب پڑھو یہاں موجودہ دور کے غالی قبر پرست اور نظور غیر اللہ موجودہ دور کے قبر پرستوں کا بھی وہی حال ہے کہ شرک یا عقیدہ کے ماقات بزرگوں کے تقرب کے لیے یا اپنے اوپر سے مصیبتیں تکلیفیں دور کرانے کے لیے ان کے نام کی منتیں مانتی اور اپنے معلوم میں سے ان کے نام سے حصے نکالتے ہیں مثلا گائے بھینس بکری مرغی دانے اٹا گھٹا وغیرہ پھر اس بزرگ کے عرف کے موقع پر یا آگے پیچھے اس کی قبر پر لے جا کر ان کے مجاوروں غباروں اور نوراتا بیٹھنے والوں پر سرف کرتے ہیں اور وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا نوراتا یا وہ مجاور وغیرہ ان پر خرچ کرتے ہیں سرف کرتے ہیں بعض عورتیں اپنی منت میں یہ جی شرط لگاتی ہیں کہ بہ وقت ادائے گی منت مزار پر ننگے پاؤں حاضری دوں گی اور بعض کہتی ہیں کہ میں ایک کپڑے میں ملبوس ہو کر حاضری دوں گی یہ بھی منتیں مانتی ہیں ایک کپڑا پہن کر آؤں گی اچھا ملبوس ہو کر حاضری دوں گی اور بعض لوگ ہر سوموار یا جمعہ کی رات کو قبر پر تیل کا چراغ جلانے کی منت مانتے ہیں ہمارے علاقے میں تم نے شاید دیکھا ہو قبرستان میں جمعہ کی رات بڑی بتیاں چراغ جل رہے ہوتے ہیں یہ وہی منت ہوتی ہے ان کی ہاں منت مانتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں چراغ جلاؤں گا تیل کا سمجھا جی وہ منت ہوتی ہے ان کی چراغ قبر پر تیل کا چراغ جلانے کی منت مانتے ہیں اور پیر محبوب صبح نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماہانہ گیارہویں کی منت سے تو کسی غالی کا گھر خالی نہیں گیارہویں جو دیتے ہیں نا گیارہویں شریف سنا ہے تو میں نے گیارہویں شریف اعلان ہوتا رہتا ہے مہینے کی جب گیارہ تاریخ آتی نا تاریخ ہے نا گیارہ تاریخ تو اس دن پیر محبوب صبانی کی منت دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گیارہویں شریف سمجھا ایک ہوتی ہے بڑی گیارہویں وہ ہوتی ہے ربی الاول کے اندر میرے خالیہ ربی ثانی میں ہوتی ہے اور ایک چھوٹی گیارہویں ہر مہینے ہوا کرتی ہے ان لوگوں کا آن رجب کے مہینے میں اچھا ان لوگوں کا یہ نظریہ کہ اگر ہم گیارہویں نہیں دیں گے تو دودھ میں کیڑے پڑ جائیں گے کیا ہو جائیں گے جیدی. ہمارے دودھ میں کیڑے پڑ جائیں گے جس کے بعد بھینسیں ہوں خاص طور پر وہ دودھ ضرور نکالتا ہے وہ کھیر نہیں پکاتے ہیں پھر وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جیدی. پیر محبوب صبح نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماہانہ گیارہویں کی منت سے تو کسی غالی کا گھر خالی نہیں اور اس سب کچھ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کی یہ منت دی جا رہی ہے وہ بوجہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہونے کے میری اس منت ماننے اور اس کی ادا کرنے کو جان رہا ہے اس لیے وہ میرے فعل پر خوش ہو کر باوجہ متصرف امور ہونے کے میری مصیبت ٹال دے گا یا ضرورت پوری کر دے گا یا میری جان اولاد اور مال میں برکتیں ڈال دے گا اور جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوں گے وہ بوجہ شفیق ہونے کی اللہ پاک سے منوا کرا دے گا اور اگر میں نے اس کی نظر میں کوئی خلل ڈالا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرے اوپر اس کی مار پڑے گی جس کی وجہ سے میں مالی اور جانی برکات سے معلوم ہو کر نحس حسوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا ہماری سرے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ فلانے کو پیر دی کہانی لگ گئی کہانی لگ گئی تھی سمجھا یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں حکم نظور اللہ حضرت غیر اللہ کے لیے نظر اور منت اور نیاز ماننا او سن رہے ہو غیر اللہ کے لیے نظر منت اور نیاز ماننا جو اس کو الہ بنانا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے اس کو الہ بنانا ہے اور اس کی اس لیے یہ شرک اصلی اور حقیقی ہے کیا ہے وہ بولو صحیح شرک اصلی اور حقیقی ہے زجری اور تحدیدی منت ماننے والا مشرق ہے منت ماننے والا مشرق ہو گیا اور یہ اس نے جو منت مانی ہے جو اس نے شرک کیا ہے اور شاید منت کی جو ہے وہ حرام ہے اور حرمت بھی خنزیر سے زیادہ ہے اور اس کی حرمت پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے سمجھ رہے ہو پھر کہہ رہا ہوں منت ماننے والے نے جو منت مانی ہے یہ غیر اللہ کی منت ماننا اس کو الہ اور معبود بنانا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے اور یہ جو منت ماننے والا ہے یہ مشرک ہو گیا اور مشرک بھی اصلی مشرک بھی اصلی شرک بھی, بھی اصلی ہے مشرک بھی اصلی بن گیا اور یہ اس کا جو منت ماننا ہے یہ شرک ہے اور شہ منت کی جو ہے وہ حرام ہے حرام بھی کسی خنزیر سے بھی زیادہ خلزیر سے بھی اور اس کی حرمت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کسی عالم کا اختلاف میری طرف دیکھو خلاصہ یہ ہے منت ماننے والا مشرق و کافر شہ منت کی حرام فیل منت کا شرک ہے کتنی باتیں ہیں منت ماننے والا مشرق اور کافر منت والا فیل شرک اور کفر اور شہ منت کی حرام اور خنزیر سے بھی بات سمجھ ہے اب آگے چل رہا ہوں میں اسلام نے اس بارے میں دو اعلان فرمائے ہیں اسلام نے اس بارے میں کتنی اعلان فرمائے پہلا اعلان غیر اللہ کی منت نہ دو غیر اللہ کی منت دو کیونکہ یہ شرک ہے مشرق ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے اور اگر منت مانی بھی ہے تو اس کو ادا نہ کرو اس کا ادا کرنا کوئی واجب नहीं نہیں नहीं ہے پھر سن لو اعلان اسلام اب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی منت نہ مانو کیونکہ یہ شرک ہے مشرک ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے اور اگر منت مانی بھی ہے تو اس کو ادا نہ کرو اس سے رجوع کرو کیونکہ یہ واجب الادا منت وہ منت جو انسان کے ذمہ پر جایا کرتی ہے جس کا دینا ضروری ہوتا ہے یہ اس قبیلے سے نہیں ہے کیونکہ یہ شرک و کفر ہے تو سمجھ رہے ہو اب پڑھو حکم نظور غیر اللہ کسی غیر اللہ کے متعلق یہ اردو تو میں اس لیے پڑھاتا ہوں کہ تمہارے اذہان کے اندر بات پختہ ہو جائے سمجھا حکم نظور نے غیر اللہ کسی غیر اللہ کے متعلق شرکیا کی ادھر رکھ کر اس کے تقرر رضا جوئی کے لیے اس کی منت ماننا اس کی عبادت کرنا اور اس کو الہ بنانا ہے اور یہ حقیقی شرک اور اصلی کفر ہے اور منت ماننے والا مشرک کو کافر ہے اور وہ شہ منت کی خنزیر کی طرح حرام ہے جس کی حرمت پر امت مسلمہ کے سالف اور خالف تمام علماء کا اجماع ہے خلاصہ یہ کہ فیل نظر کا شرک فیل نظر کا فائل نظر کا مشرق شہ نظر کی حرام اور حرمت بھی قطعی اجماعی ہے اعلان اسلام اول کسی غیر اللہ کے لیے منت نہ مانو اگر مانی بھی ہے تو ادا نہ کرو ورنہ مشرق بن جاؤ گے اور چونکہ یہ منت شرک ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافیت اور نافرمانی فرمانی ہونے کی وجہ سے شران منعقد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا پورا کرنا ضروری ہے بلکہ اس سے توبہ کرنا فرض ہے توبہ کرنا لأن نظر عبادت هي، وعبادت غير الله حرام هي فمجروا <تصفيق> فين؟ أبقر هو ماخذ آره هم ساره، ماخذ نمبر عبل فما أنفقتم من نفقت، أو نذرتم من نظر، فإن الله يعلمه بمارا نفع تم من کرتے اور جو کچھ خرچ کرتے ہو تم کچھ خرچ کرنا آگے فی سبیل اللہ اور فی سبیل شیطان مدارک اللہ کے راستے کے اندر یا شیطان کے راستے کے اندر اور نظر تم نظر یا منت مانتے ہو تم کو ہی منت فی تعت اللہ اور مدارت اللہ کی تعت یا اللہ کی نہ فرمانے کے اندر آگے کانت اللہ کا اور بڑی منتیں جہلیت کی تھیں اوپر سال کے یعنی اللہ کی معاشیت میں تھیں باہر کا حوالہ ہے قبیل حاض قبیلے اور اسی قبیلے سے منت مانہ زبے کرنا بلد کا یا زبے کرنا اپنی ذات کا نشہ پوری کا والا اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہوئی بے شک اللہ, اللہ پاک جانتے ہیں اسے انصار اور نہیں ہوں گے بس ظلم کرنے والوں یعنی شرک کرنے والوں کے لیے مقاتل کہتا ہے کہ مشرقین مرادمن انصار کوئی مدد کرنے والے باخذ نمبر دو اس کے بعد چاہیے پورا کریں ہاں ختم کریں وہ محل کچیل اپنا اور چاہیے پورا کریں وہ منتیں اپنی اور چاہیے تو آف کریں گھر پرانے کا ماخذ نمبر تین یو فون اب نظر خافون جو من کون شکر ہوں مستقرا وہ اللہ کے نیک بندے منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جو ہے برائی اس کی بڑی لمبی فام سال قدرت اس سالے عارف یقین حضرت حماد اللہ حالت بھی رحمہ اللہ پہلی اور تیسری عیت کے متعلق فرماتے ہیں ازیں آ وجوب وفا بنظر ان دوتوں سے منت کا پورا کرنا ضروری ہونا عبادت بودا نے اور منت کا عبادت ہونا مفہوم میں شبت کے سمجھا جاتا ہے آل غیر, اللہ حرام غیر اللہ کے لیے حرام ہے غیر اللہ کے یہ چاہے مسائل توحید حضرت صاحب نے کتاب لکھی ہے الجنا بھی اس صاف یا فی اس کے اندر سما موتا اور قربانی کا مسئلہ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کا مسئلہ سمجھا سی اور بھی بہت سارے اچھے اچھے مسائل ہیں اس کا نیا نام ہے مسائل توحید اس کا سمپ پینتالیس ہے ماخذ نمبر چار نسو کی رب العالمین فرما دے تو بے شک نماز میری اور قربانیاں میری اور مجینہ میرا اور مرنا میرا اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے لا شریک ال کوئی اس کا شریک نہیں اور اسی مذہب کا حکم کیا گیا میں اور ماں ہوں سب سے پہلا فرما بردار معلوم ہوا منت کس کے لیے قربانی کس کے لیے ہے نو سو کی فصل رب کا ون ہر پانچواں ماحذ بس نماز پر تنے پرور کے لیے ون ہر اور قربانی کر اس اللہ کے لیے کس کے لیے قربانی کرنا ہے اللہ پاک ہاں نامر شعائبنان نبی جد کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان مب تو گئے ابھی وج اللہ منت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی ذات پاک از وج اللہ کو طلب کیا جائے مسند <سؤال> احمد آگے حدیث ہے بڑی عجیب یاد کرنے کے قابل ہے تارے ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں داخل ہوا ایک جوان جنت کو مکھی کے وجہ سے اور داخل ہوا ایک جوان آگ کو مکھی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم کو داخل ہوا مکھی کی وجہ سے اور ایک آدمی جنت کو داخل ہوا کس طرح بھائی فرماتے ہیں قَالُوا وَكَيْفَ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول وہ کس طرح ہوا فرمایا مرر رجلان علی قوم اللہم سنمون گزر دو جوان اوپر ایک قوم کیون نامرادوں کا ایک بط تھا لا یجودہ احد نتا یقذب لہو نہیں گزرتا تھا اس بط سے کوئی یہ کہتا کہ قربان نہیں کرتا اس کے لئے کچھ فقالوا لے آدیما انہوں نے کہا ایک کو میاں تربانی دے ہمارے بزرگ کی منت دے تب ہم تجھے آگے جانے دیں گے اس نے کہا میں تو منت نہیں دوں گا انہوں نے کہا میں مکھی کی منت دے تو دے نہ میں سوائے اللہ کی اور کسی کی منت نہیں دیا کرتا انہوں نے اس بےچارے کو فوراً قتل کر دیا کیا کر دیا دوسرے کو کہا تو منت دے اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا مکھی پکڑ کر مار دے اے زباب جو مکھی ہے اس نے مکھی پکڑ کر اس بت کے نام پر اس نے مکھی کو مار دیا اللہ فرما آپ فرماتے ہیں فوراً وہ جہنم میں داخل ہوا اللہ نے اس کو کہاں داخل کیا کیونکہ اس نے چا کیا شرکل کیا شیرخل کیا ہاں دیکھو نا جی فرماتے ہیں کالو لیا کو کا کرب قرب قربانی کر توں اس نے کہا میرے ہاں کچھ بھی نہیں ہے کالو کرب بلو زباب انہوں نے کہا تو قربانی دے دے اور اگر چاہے مکھی کی قربانی چنا ہو پس اس نے قربانی دی مکھی کی تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا خل خلنارا وہ آگ میں داخل ہوا کے شرک کیا اور دوسرے کو کہا گیا انہوں نے کہا کہ قربانی دے اس نے کہا ماں کون تو کرے با شہدون اللہ, اللہ میں تو اللہ کے سوا کسی کی قربانی نہیں کیا کرتا فضا ربو ان کا تو انہوں نے اس کی گردن مار دی فضا خل وہ جنت میں داخل ہو گیا ہاں اللہ نے اس کو جنت دے دی رواح احمد و رواہ البح حقیفی شوب المان سلمان موقوف ماخذ نمبر آٹھ اللہ طاہر بن عبد رشید بخاری فرماتے ہیں ان نظر غیر اللہ تعالی حرام ان نظر ال غیر اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی منت ماننا حرام ہے لے من انوائل میں کفرے کیونکہ یہ بھی کفر کا قسم ہے کس کا قسم ہے کفر کا قسم ہے لے انہ عبادت ان تم یہ عبادت ہے والے عبادت اللہ غیر اللہ تعالیٰ کفر اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر ہے سونا ملا تم نے مولوی بننا ہے تمہیں واسطہ پڑھنا ہے عوام سے عوام تمہارے پاس لے آئیں گے جی منت کا مال پھر تم کہو گے ہاں یہ جی صدقہ ہے نا یہ جی آگے آ رہا ہے جس طرح سے اہرم اللہ فرماتے تھے وہ حاجا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے قریب مدرسہ مگرسطا اوقاف کا مولانا واحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بہت بڑے علامہ تھے منطقی تھے منطق ان کو اس طرح یاد تھی جس طرح حافظ کو قرآن یاد ہے ایسے پڑھتے تھے روام وہ شاگرد تھے مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلّ العلوم پر حاشیہ اس وقت جن کا ان کے وہ شاگرد تھے والد صاحب وہاں گئے پڑھنے کے لیے یہ بھی تو میں بتا دوں والد صاحب ملا فرماتے تھے کہ جتنا عرصہ میں وہاں پکتا رہا میں نے کبھی گوشت نہیں کھایا دال ہوتی تھی تو میں کھاتا تھا گوشت میں نہیں کھاتا تھا کہ یہ منت کا مال نہ ہو تو وہ لوگ لے آتے وہ ہوتی تو منت خاجہ غلام فرید کی تو استاد کہتے کہ یہ صدقہ ہے نا اروا ہے نا اشال اروا ہے وہ کہتے ہاں تو وہ کھا جاتے تو لبا بھی کھاتے استاد بھی کھاتے سارے والے سر فرماتے ہیں میں حضرت کو کہتا اس سادھو کا سر یہ تو منت کا مال ہوتا ہے یہ صدقہ تو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بابا ہم ان کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسال اروا اس لیے ہم لیتے ہیں آخر ایک دن ایک آدمی آیا اور وہ کچھ لے آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ صدقہ ہے نا ایسال اروا ہے نا اس نے کہا منت ہے منت ہے منت ہے سمجھا سر کھاتے ہو تو کھاؤ بہن نہ کھاؤ سمجھا نا سی پھر آپ حضرات بھی تعویلیں کرو گے کہ یہ تصد ای سال ایسال واہ تعویل سے لے لو کھا لو یہ دیکھ لو کہ یہ غیر اللہ کی منت حرام ہے اس لیے کہ یہ کفر کا قسم ہے اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبارت عبادت عبادت غیر اللہ چاہے کفر ماخذ نمبر نو پڑھو امام راضی اور علامہ نیشا پوری اللہ و فرماتے ہیں مسلم تقرو بی عجیب حوالے ہیں علماء فرماتے ہیں اگر بے شک کوئی مسلمان ذبے کرتا کوئی جانور اور ارادہ کرتا اس کے ذبے سے تقرر بلا غیر اللہ سارا مرتدن سارا مرتدن بولو صحیح, مرتدن بولو صحیح, مرتدن مرتدن مرتدن صحیح مرتدن سارا مرتدن وہ مرتد ہو جائے گا زبی تو زبی تو مرتدن اور اس کی زبیحہ مرتد کی زبیحہ ہے سن رہے ہو اسلام ختم نکاح ختم سب کچھ ختم تصویر کبیر کا حوالہ ہے نشاپوری پوری کا ماخذ نمبر دس علامہ شامیر مولا فرماتے ہیں لل اجماع اللہ حرمت نظر ل محمد السلات وسلام کا اوپر حرام ہونے منت ماننے کے واسطے مخلوق ولا کے دو اگر کوئی مننت مانتا بھی ہے تو یہ منت منعقدی نہیں ہوگی بلا تستغل ذمت بھی مشتغل ہوگا ذمہ ساتھ اس کے یعنی مننت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے شامی کا جلد دو ہے ماخذ نمبر گیارہ سوئل تو نہیں نظر لی میں پوچھا گیا کہ انبیاء اولیاء کی منت ماننا جائز یا نہیں ہل جو جزو املا پھل جواب و جواب یا نہ باتل حرام ان باتل باتل ہے اور حرام ہے نظر ما یو کون و لائے تالا چونکہ سوائے اس کے لیے منت صرف اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے فتح کاملیہ کام لیا ماخذ نمبر بارہ ہاں اگلے سفے پر اللہ ابن جیم رام اللہ کی عبارت ہے بڑی جامع عبارت ہے اب منظر الدی یا اور اے پر وہ منت جو اکثر عوام لوگ منت مانا کرتے ہیں پر اس کے جو وہ مشاہدہ آئے جس طرح کہ کسی انسان کا کوئی آدمی ہوے غائب یا بیمار یا اس کو کوئی ضرورت ہوے حاجت ہوئے ضروریہ بس آتا ہے بات سولہ آتی کبرو پر بس کرتا ہے پردہ اس کا اپنے سر پر یہ تماشا ہم نے دیکھا ہے تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا قبر پر جو پردے پڑے ہوتے ہیں نا کپڑے پڑے ہوتے ہیں وہ کپڑا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال دیتا ہے اندر قبر کے بات کرتا ہے سمجھا سر قبر کا وہ پردہ جو اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے کہتا ہے یا سیدی فلان ان رد غائب ہی اگر رد کر دیا جائے میرا غائب اور اوف یا مریض ہی جب بیمار میرا تندرست کر دیا جائے اور کچھ حاجت ہی یا میری ضرورت پوری کر دی جائے فلاں کا میرے قضاء او من الفضلت قضاء تو تیرے لیے میں اتنا سونا دوں گا یا تیرے لیے اتنی چاندی ہوگی یا تو سے اتنا ہوگا یا پانی سے اتنا ہوگا یا شما سے اتنا ہوگا یا تیل سے اتنا ہوگا ابھی پڑھا ہے کہ تیل میں چراغ جلاتے ہیں اور یہ بھی منت مانتے تھے نا کہ تیل دوں گا یا کھما دوں گا آج چلاتے فہاد فہاد ان نظرو باتل ان بل اجمائے فہاد نظرو باتل ان یہ منت اجماع ہے کہ بات لائے کئی وجوہ ہیں بطلان کے منہا ایک ان میں سے تو یہ جی ہے کہ یہ نظر ہے منت ہے مخلوق کی حالانکہ مخلوق کی منت جائز نہیں ہے لے عبادت ان کیونکہ یہ عبادت ہے بھلے عبادت اللہ تو لخلوقی اور عبادت مخلوق کی نہیں ہوا کرتی اور ان بجو میں سے یہ بھی ہے کہ منظور لہو میت ہے اور میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور ان بجو میں سے یہ بھی ہے اگر وہ گمان کرتا ہے کہ یہ میت تصرف کرتی ہے امور کے اندر دون اللہ تعالی اللہ کے سوا بہ اعتقاد ہو زالے کا کفرن بعتقاد اور اس کے جقیدہ کفر ہے اعلان قالا للعجمع علی حرمت النظر للمخلوق باستہ اجمع کے اوبر حرام ہونے نظر کے وصف مخلوق اور نہیں منعقد ہوگی وہ مننت اور نہ مشغول ہوگا ذمہ ساتھ اس کے البحر راک جلد دو سفر دو سو فتح و عالم گیری جلد والسفر دو سو سولہ ماخذ نمبر تیرہ اللہ ماں نبو اللہ مولا فرماتے ہیں فَإِن قَصَدَ مَا ذَلِكَ تَعْزِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُهُهُهُهُهُه بس اگر ارادہ کرتا ہے ساتھ اس کی تعظیم مضبولہ ہو غیر اللہ تعالیٰ کا اور عبادت کرنے کا واسطے اس کے کان ہزار کا کفرن کان ہزال کا کفرن تو یہ کفر بنے گا چاہے کانزاب ہو مسلمن اگر اس سے پہلے ذبے کرنے والا مسلمان تھا سارا بزب ہے مرتدن تو ذبے کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہاں خبردار یہ کفر ہے میں نے جو کچھ کہا تھا کہ منت ماننے والا مشرق و کافر ہے منت والا فعل شرک ہے اور شہ منت کی چاہے حرام ہے اور حرمت پر بھی چاہے اجماع ہے یہ جی ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور سمجھ رہے ہو پہلا اعلان آ جی اب اعلان مذہب اسلام سان میری طرف دیکھو اسلام کا دوسرا اعلان یہ ہے کہ منت غیر اللہ کی نظر کی اشیاء غیر اللہ کی نظر کی اشیاء وہ چیزیں جن کی منت مانی ہے یہ دودھ یہ مٹھائی یہ کپڑا یہ جانور جن جن چیزوں کی غیر اللہ کی منت مانی ہے اسلام کہتا ہے لوگوں وہ چیزیں سب حرام ہیں وہ چیزیں سب کیا ہیں اور ان کی حرمت خنزیر سے زیادہ ہے سنو اور ان کی حرمت خنزیر سے زیادہ ہے ان کو کھانا ان کا پینا ان کا استعمال کرنا ان کا لینا ان کا دینا ان کا بیچنا ان کا خرید کرنا سارے کا سارا قطعی حرام ہے سارے کا سارا کیا ہے اور اگر وہ جانور ہے تو جانور پر ہزار بار اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے وہ جانور کبھی حلال نہیں ہوگا یہ بات یاد رہے گی اسلام کا دوسرا اعلان کیا ہے کہ وہ اشیاء جو منت کی اشیاء اور چیزیں ہیں وہ چیزیں حرام ہیں ہیں حرمت خنزیر سے بھی زیادہ ہے ان اشیاء کا لینا ان کا دینا ان کا بیچنا خریدنا کھانا پینا پہننا استعمال کرنا سارے کا سارا کیا قطعی حرام ہے اور اگر وہ جانور ہے تو ہزار بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو وہ بالکل حلال نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ ابھی آپ عبارات پڑھو گے کہ جس طرح کتے کو بسم اللہ علیہ اللہ وقت پر پڑھ کر زبے کرو تو وہ حلال ہے؟ نہیں ہوتا اس طرح وہ جانور بھی کبھی حلال ہے؟ نہیں ہوگا اب دیکھو اعلان مذہب اسلام سانین ان کے ہر غیر اللہ کی ہر قسم کی منت کی اشیا خا حیوان ہوں یا غیر حیوان مردار اور خنزیر کی طرح حرام ہیں اور سن رہے ہو مردار اور خنزیر کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ اور یہ حرمت اجماعی ہے ان کا کھانا بیچنا خریدنا ہر شخص غنی غریب کے لیے حرام ہے اور اگر وہ شہوان ہو تو اس کو اگر کے اللہ کا نام لے کر ذوق کیا جائے گا پھر بھی وہ حرام ہے پھر بھی وہ کیا ہے پڑھو ماخذ نمبر غیر اللہ شیوا کے نہیں حرام کر دیا اللہ پاگنوں پر تمہارے مردار کو اور خون بہتا ہوا اور گوشت خنزیر کا اور وہ چیزیں جو نامزد کر دی گئی غیر اللہ کے ابھی انشاءاللہ ما اللہ ماں لغیر اللہ کی بات آ رہی ہے سمجھا سی ماخذ نمبر دو حرمتمن میں تو بدم ہو خنزیر غیر اللہ بھی ماخذ نمبر تین اللہ تھا حضرت فرما تھا حضرت فرمائتا حضرت فرمایا دو نہیں پاتا میں بیج اس کے جو وہی کی جی میری طرف حرام کی کوئی چیز اوپر کھانے والے کے جو کھاتا ہے مگر جی کہ وہ مردار ہوئے یا خون بہایا ہوا یا گود خندیر کا پتل ولید ہے اور فسکن وہی غیر اللہ بھی یا وہ فسک گنا کی چیز جو غیر اللہ کے نام زد کر دی گئی ترت انعام ماخد نمبر چار انا سور سن رہے ہو آگے ماخد نمبر پانچ اللہ ابن نجیم ہنفی فرماتے ہیں والے ان حرام بل سوہت ان والے ان حرام بولو صحیح والے ان حرام بل حرام ہے بلکہ سوہت ہے سہچ کہتے ہیں اور زیادہ حرام کو سمجھا جس میں حلت کا کوئی ابہام ہی نہ ہو وہا بھی نہ ہو ولا ججوز خادم شیخ اخذ ولا اس جس پیر کی منت مانی ہے اس پیر کا جو خادم ہے مجاور بے مان اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے اور نہ اس کا کھانا اور نہ اس کے اندر تصرف کرنا بے وجہ من مینل کسی طرح لینا بھی جائز نہیں ہے کھانا بھی اور نہ تصرف کرنا بیچ اس کے بے وجہ میں نل کوئی تصرف یعنی بیچنا خریدنا ہیبا کرنا آریتن دینا وغیرہ کچھ بھی جائز نہیں ہے اللہ فقیرن اور آئے مگر یہ کہ وہ فقیر ہوئے محتاج ہوئے اور اس کا یاد اور ٹبر ہووے بڑا ٹھو کرا ہو محتاج آجد ہو میں کمانے سے لولے لنگڑے لگڑے سارے اس میں ہو اچھا <كلم> آج انہوں کا کسابے وہ مست ہونا اور وہ مجبور ہوں تو بس لے لے اس کو لیکن اوپر طریقے صدقے مبتادا آ کے اوپر طریقے صدقے وہ دینے والا جو ہے وہ منت والے خیال کو ختم کر کے ان کو صدقے کے طور پر دے دے تبلے لیں سونے ہو والا پہلے تو منت کے لیے مجن کیا ہوا تھا اب منت, منت والا خیال ختم کر کے یوں ہی ان کو دے دے صدقے کے طور پر اور وہ کمانے سے بھی آجز ہوئے اور مزتر اور مجبور ہوںیں تب ان کو لینا ہے سمجھا سی مکرو تو بس لینا اس کا جائز ہوا لیکن پھر بھی مکرو آئے جب تک کہ نہ ارادہ کرے ساتھ اس کے منت دینے والا تقرب اللہ تعالیٰ کا اور پھر نہ اس کا طرف شوکر کرا کے اور کتا کرے نظر کو نظر شیخ سے او منت والے بات سے کیا کرے وہ کتا کر یعنی اس کو ختم کر دے گے لیا سچ کا بنا کر دے فائدہ المتحادہ بس جب تو نے جان لیا فما جو خزم نے دراہ میں شم ہے وغیرہ تو جو کچھ آج کا در ہم پیسہ میں اور شمع اور تیل وغیرہ لیا جاتا ہے اور اولیاء کرام کی قبروں تک لے جایا جاتا ہے ان ولیوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے فہرام ان بے اجماعل مسلمینا لفظ فہرام ان بے اجماع المسلمین سارے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کے یہ حرام ہے مالم یپسرف عالفرائے احیا جب تک کہ وہ نہ ارادہ کرے اس کے خرچ کرنے سے فقراء احیا کا قول واحد ایک ہی قول ہے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک ہی قول ہے البحر الراک جلد دو صبح دو سو اٹھانوے ماخذ نمبر چھ الفتا کیا فرماتے ہیں علماء دین سورت میں فتاوا مجموع الفتاح مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گا ان کا حوالہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین سورت میں کہ زید نے ایک بکرا بنام شیخ سدھو پرورش کیا بعد چندے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبے کیا وہ حلام ہے جا حلال حرام ہے اور سورت سورت دیگر یوں ہے کہ اس بکرے کو بنا میں اللہ پرورش کیا بوقت زبے شخص سدھو کہہ کر چھری پھیر دی پس یہ زبیہ کیسا ہے کتنی سورتیں ہیں پہلی سورج کے بزرگ کے نام پر بکرے کو پالا ہے وقت زب بسم اللہ پڑھا ہے دوسری سورج اللہ کے نام کا پالا ہے وقت زب غیر اللہ کا نام لیا ہے کیا حکم ہے فرمایا یہ دونوں صورتیں ماغل اللہ, اللہ میں داخل ہیں جس صورت میں تقرر بلا غیر اللہ مقصود ہو وہ زبیحہ حرام ہے وہ زبیحہ اگرچہ چکت زب بسم اللہ کہی جاوے در مختار میں ایزاب ہے قدومل امیر ہر رحراجی افور بل قبی ابو الحسنات محمد عبد الائی تجا وز اللہ جلی و الخبی فتاب عبد الئی جلد دو سو ستاسی ماغذ نمبر سات پرانے کریم نے ایسے جانوروں کو سور کے گوشت اور مردار کی صف میں شمار کیا ہے گویا اس بے محل نام زندگی کی وجہ سے اب وہ خنویر کی طرح بن گیا ہے جس پر ایک ہزار بار بھی بسم اللہ پڑھو تب بھی حلال نہیں ہو سکتا سن رہے ہو یہ جو غیر اللہ کا نام لے کے یہ فلاں پیر کا بکرا ہے باس اس غیر اللہ کے نام زج کرنے کی وجہ سے اس میں حرمت آ گئی ہے اب وہ خنویر کی طرح بن گیا ہے جس پر ایک ہزار بار بھی بسم اللہ پڑھو تو بھی حلال نہیں ہو سکتا ترجمان سننا جلد دو سو تین سو ترتالیس اور چوالیس ہاشی والا ماخذ پڑھو ماخذ نمبر آٹھ یعنی بطور تقرب ان کو ان کے نام سے پکارا گیا تو ان میں شرک کی خباصت سرایت کر گئی اور یہ خود سے بات نہیں اس جانور کے رگوپے میں دوڑ گیا بس جس طرح کے سور وغیرہ کو اللہ کے نام سے ذبے کرنا کچھ فائدہ نہیں بخشتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے اسی طرح ان جانوروں کو بھی خدا کے نام سے ذبے کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ حرام ہی رہتا ہے بلکہ تفصیل حقانی کے جلد کی نفائی کی سمجھ رہے ہو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے نیازات غیر اللہ حلال ہیں حرام ہے اور صرف حرام ہے یا شرک ہے آہ فیل نظر کا شرک ہے فائل نظر کا مشرک ہے شہ نظر کی حرام ہے حرمت بھی اجماعی ہے خنزیر سے زیادہ حرام ہے سمجھا سر پرچی آ گئی ہے اگر برا اسٹک اب عجیب بات ہے آپ نے پڑھا کہ تحریمات اللہ حرام ہیں بولو صحیح تاریمات اللہ چاہیں تاریمات غیر اللہ حلال نظور غ... نظور اللہ حلال نظور غیر اللہ حرام سوال یہ ہے کہ تحریمات غیر اللہ کے اندر انسان مشرک انسان کا ارادہ اس بزرگ کی خوشنودی اور بزرگ کو خوش کرنا ہوتا ہے اور نیازات غیر اللہ کے اندر بھی اس بندے کی غرض اس بزرگ کو کیا کرنا ہوتا ہے خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ تحریمات غیر اللہ حلال ہے اور نیازات غیر اللہ حرام ہے اس کا فرق کیا ہے سمجھ رہے ہو سوال یہ ہے کہ تحریمات غیر اللہ کے اندر بھی اس بزرگ کی خوش کرنا مقصوص ہوتا ہے اس کی خوش نوزی اور اس کا تقرب مقصود ہوتا ہے اور نظور غیر اللہ نیازات غیر اللہ میں بھی بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کا تقرب تو اس کی کیا وجہ ہے کہ تحریمات غیر اللہ حلال ہیں نیازات غیر اللہ نظور غیر اللہ چاہیں حرام ہے اس کی کیا وجہ ہے ما بحل فرق کیا ہے اس میں ہو ما بحل فرق کیا ہے تحریمات غیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے اور غیر اللہ کو خوش کرنا اور اس کا تقرب مقصود ہے اور نظور غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ میں بھی غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو یہ فرق کیوں ہے کہ تحریمات غیر اللہ حلال نیازات غیر اللہ جواب جواب یہ ہے کہ اللہ تبارہ کو بطالہ نے مشرق کی مرضی کے خلاف کیا ہے مشرق کی مرضی کے تحریمات غیر اللہ میں مشرق کہتا ہے کہ میں اس جانور کو یا اس چیز کو پیر کے لیے حرام کر رہا ہوں پیر کے لیے اس کو میں نہ کھاؤں گا نہ اس پر سوار ہوں گا نہ اس پر بوجھ لا دوں گا اللہ نے فما جس چیز کو ت نے حرام قرار دے دیا ہے میں اس کو حلال کر رہا ہوں میں اس کو کیا کر رہا ہوں تعلیمات غیر اللہ کے بارے میں مشرق کہتا ہے کہ یہ چاہیں حرام اللہ کہتا ہے یہ چاہیں حلال اور نیازات غیر اللہ کے اندر غیر اللہ کی قربانی اور غیر اللہ کی منت منوتی نیاز جب کرتا ہے تو مشرق کا خیال ہے کہ یہ حلال ہے طیب ہے میں بھی کھاؤں گا میری اولاد بھی کھائے گی میرے دوست صاحب بھی کھائیں گے اللہ نے کرنا تو کہتا ہے حلال ہے میں کہتا ہوں حرام بات سمجھ ہے جی تحریمات غیر اللہ بھی غیر اللہ کے تقرب ہے وہاں بھی اور نیازات غیر اللہ میں بھی غیر اللہ کا تقرب مقصود ہے لیکن تحریمات غیر اللہ میں مشرک کہتا ہے یہ حرام ہیں یہ چیزیں بزرگ کے نام پر حرام ہیں اللہ کہتا ہے جس کو تو حرام کہہ رہا ہے میں اس کو حلال کر رہا ہوں اور نیازاد غیر اللہ اور نذور لغیر غیر اللہ کے اندر مشرق کہتا ہے کہ یہ حلال ہیں اللہ نے فیم جس چیز کو تو حلال کر رہا ہے میں اس کو حرام کر رہا ہوں بات سمجھ آ گئی ہے اس کے خیال کے برعکس کیا گیا ہے اب اور سوال ہے کہ غیر اللہ کی منت کا مال جو ہے اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت بھی ہے سن رہے ہو سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کے منت کا مال جو ہے اس کے حلال ہونے کی کوئی थी। صورت بھی ہے تو جواب یہ ہے کہ ہاں اس کے حلال ہونے کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں थी। थी। ایک صورت یہ ہے کہ منت دینے والا اس شرکیا اور منت والے عقیدے سے توبہ کر کے موحد بن جائے منت دینے والا اس منت والے اور شرکیہ عقیدے سے قوبہ کر کے کیا بن جائے منت ادا کرنے سے پہلے پہلے وہ بن جائے تو اب وہ جب اللہ کے نام کا ذبہ کرے گا بکرا یا وہ شیرنی وہ دودھ اللہ کے نام کا دے گا وہ بالکل حلال تھیے ہوگا کیا ہوگا منت ادا کرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے منت ادا کر ہے مثلا وہ بکرا مجاور کو دے دیا مجاور نے زبے کیا تھا کہ یہ موحد بن گیا ابھی تک گوشت پڑا ہوا ہے وہ حرام ہے وہ کیا ہے حرام یا وہ شہ منت کی دودھ ہے یا کوئی چیز ہے اس نے دے دی ہے کسی کو کہ یہ فلاں بزرگ کی منت ہے تو ادا کر دینے کے بعد اگر وہ موہد بنے گا تو اب وہ حلال ہے. ہاں منت کے ادا کرنے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لے وے اور موہد بن جائے تو وہ شے جو ہے منت کی کیا ہو جاتی ہے حلال ہے. ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہندوستان پر حملہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور ان کے گھروں میں جو مال کھڑا ہے غیر اللہ کی منت کا ہو غیر اللہ کی منت کا مال پڑا ہے یا حیوان کھڑا ہے وہ بطور مال غنیمت لے آئے تو وہ بھی حلال بن جائے گا کتنی صورتیں ہیں دو یا تو منت دینے والا توبہ کر لیوے اور یا بادشاہ اسلام کا حملہ کرے اور ان کی منت کی اشیاء اٹھا کر لے آئے تو اب مجاہدین کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں چاہیں لا لا لا. بات سمجھ ہی ہے میری طرف دیکھو اب غالیانہ ہرا پھیری بھی سن لو بعض مولوی کہتے ہیں غالی ملا کہ میاں یہ جی عوام لوگ جو پیر کے نام کا بکرا یا گیارہویں دیتے ہیں یا منت منوتی دیتے ہیں یہ جی منت نہیں ہوتی یہ جی بزرگوں کے ایسال ارواہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جی منت اللہ کی ہوتی ہے نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب بزرگ کی روح کو پہنچ جائے اور سنو سنو بات اوپر دیکھو میری طرف دیکھو توجہ کرو سنو بات یہ جی جو کچھ عوام لوگ دیتے ہیں یہ بزرگ کے نام کی منت نہیں ہوتی یہ اللہ کے نام کی چیز ہوتی ہے بزرگ کی روح کو فقط ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے اور جس طرح ہم